أو سلي إلى رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله استمعي العليم من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین اللہ کا احسان ہے اس کا شکر ہے کہ ہم بندوں کو جو احکامات دیے جو فرائض ہمارے ذمہ لگائے ان کی حکمت بھی ہمیں بتا دی جو عوامر دیے جو حلال کیا اس کی پاکیزگی بھی بیان کر دی جو حرام کیا اس کی خباست بھی واضح کر دی اگر وہ یہ سارا کچھ نہ بھی کرتا تو بحثیت غلام کے بحثیت کافت کے ہمیں وہ سب کچھ کرنا تو تھا کا ایک اصول ہے کہا جاتا ہے لا لا ال احتبارات جب کوئی چیز اپنا اعتبار کھو دے تو وہ اپنے وجود کی حکمت کھو دیتی مثلا پانی ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں دو گیسوں کا مجموعہ ہے ایچ ٹو اس میں پھر بہت سی دھاتیں ہوتی ہیں نمکیات ہوتے ہیں لیکن پانی کا اعتبار کیا ہے کہ وہ پیاس کو بجھا دیتا ہے آپ اس لیے پانی پیتے ہیں کہ آپ کو پیاس رکھے جب پانی پیاس نہ بجھائے تو پانی نے اپنا اعتبار کھو دیا اس لیے کہ جس کام کے لیے جس پرپس کے لیے آپ اسے پی رہے تھے وہ, وہ نہیں کر رہے روزے فرض کی اللہ نے تو ان کا ایک اعتبار دیا ان کی ایک قیمت مقرر کی تاکہ تمہیں تکوا حاصل ہو روٹی ہم کیوں کھاتے تاکہ بھوک مٹے ہمیں توانائی حاصل مجرد پیٹ بھرنا کہ ہر وقت دو کلو پیٹ جو میں جو ہے وزن ڈھرے ہی رہے آدمی کے یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے مقصد پیٹ بھرنا نہیں یا پیٹ کو بڑا کرنا نہیں مقصد تو بھوک کو مارنا توانائی حاصل کرنا اسی طرح روزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ روزے اس لیے تمہیں بھوکا مارنے کے لیے نہیں فرض کیے تھے تمہیں تھکانے کے لیے یہ کوئی ڈائٹ قسم کا کوئی کوس نہیں تاکہ تم تکوا حاصل کرو اور جب تکوا حاصل نہ ہو رہا ہو تو وہ عبادت اپنا وجود کھو دیتی قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں جا کے نامہ امال دیکھیں کہ دنیا میں بھی آپ کو پتا چل جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بہت سے روزہ دار وہ ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا اور بہت سے قیام کرنے والے وہ ہیں جنہیں سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نماز فرض کی تو اس کے اعتبار کیا دیا ان سلا تنہان الفاظ چاہے نماز وہ نماز ہوگی جو برائی سے روک دے فوش اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے اور اگر نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں بڑی سیدھی سی بات ہے اسے ایک ایلوپیتھک دوا کی طرح سمجھے آپ دوا کھاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی کی ناک بہ رہی ہے تو وہ گولی اس لیے کھائے گا ایکٹیفیٹ کی کہ اس کی یہ ناک رک جائے مقصد یہ تو نہیں ہوتا ہے, گولیاں کھا کے وہ بھوک مٹا رہا ہے یا پیسے خرچنا تو اس کا مقصد نہیں مقصد کیا ہے اس سے شفا حاصل کرنا کسی کو سر درد ہے تو پیناڈول کیوں کھائے گا اس لیے کہ درد رفع ہو نماز کیوں پڑھی جائے ان نسال آتا تنہا الفاظ من کر یہ روکتی ہے بے آئی کے کاموں سے برے کام تو اگر نہیں روکتی تو, تو یہیں پتہ کر لو نا تمہاری نماز نماز نہیں ہے بظاہر حرکات ہیں تو روزے کا اعتبار جو دیا ہے اب اعتبار کو مجھے کوئی لفظ مل نہیں رہا ایک اسٹینڈرڈ یہ دن سے میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں آپ دیکھیں آپ اپنے روپے کا ایک اعتبار مقرر کرتے ہیں ایک ڈالر کے ایوز پاکستان کے بیالیس روپے ملتے ہیں یہ اعتبار ہے پاکستانی کرنسی کا ڈالر ختم ہو جائے تو لاپ کی کرنسی ختم ہو گئی جہاں تک کہ وہ کسی اور کرنسی کے ساتھ جو ہے پاؤنڈ کے ساتھ اس کو ملا لیں اس کا ایک اسٹینڈرڈ قائم کریں اس کا ایک اعتبار قائم کریں اس کی کوئی ویلیو اس کے ساتھ تو اعتبار اسے قرآن کیا فا ہم کیا کہتے ہیں عبرت پکڑو عبرت کیا ہے فابر روح یافسار وہ اعتبار جس کے لیے یہ عبادت دی گئی تھی وہ اعتبار جس کے لیے تمہیں یہ قصہ سنایا گیا ہے اس میں سے وہ اعتبار لو فرو اعتبار لو وہ کیا اعتبار تخلیق آدم کا اعتبار کیا دیا انی جائلن فلارد دے خلیفہ انسان کا ہر اعتبار سفلی ہے ہر لحاظ سے یہ سارے کی مخلوق بکری ہے نا بکری آدمی خریدتا ہے یا گائے خریدتا ہے تو اس کے دو تین اعتبارات اس کے سامنے ہوتے ہیں اس کا دودھ لوں گا اس اس کے گوبر سے اپلے تھاپ کے جو ہے وہ گیس کے پیسے بچاؤں گا گھر کا ایندھن ہو جائے گا اور اور کچھ نہ ہوا بیمار ہوئی تو زبا کر لوں گا آدھے پچادے دے پیسے اس کے گوشت سے تو واپس آ جائیں گے نا بندے کا گوشت بھی نہیں بکتا اس کا دودھ بھی نہیں بکتا اس کی ہڈیاں بھی کسی کام نہیں آتی یہ تو ہر لحاظ سے مٹی ہے نیری بس اس کے تقاضے حیوانی تقاضے یہ کیوں افضل ہے اس لیے کہ بچے پیدا کرتا ہے بچے تو وہ بکری ایک جھول میں تین دے دیتی ہے پتیا ایک جھول میں سات سات بچے دے دیتی ہے کیوں افضل ہے اس لیے کہ یہ گھر بناتے اس سے زیادہ پیچیدہ گھر تو وہ جو لٹکے ہوتے ہیں درختوں پہ اور بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کر لیتے ہیں وہ گونسلے ہوتے ہیں جس کے باقاعدہ اس کے اندر بھی فلیٹوں کی طرح مختلف انڈوں کا الگ سیکشن ہوتا ہے بچے رکھنے کا الگ اور تین تین چار چار کمرے ہوتے ہیں لٹکے ہوئے انڈوں ان کا گیٹ انٹرنس ایک ہی, ہی ہوتا ہے باقی اندر اس کے مختلف سیکشن ہوتے روزی کماتے ہو تمہارے سامنے صبح جاتے ہیں وہ کبے کائیں کائیں کرتے جاتے ہیں شام کو اثر کے بعد واپس آتے ہیں کاہیں کہیں کرتے وہ بھی دبئی جاتے ہیں اپنی روزی کھانے کے لیے تم کیوں افضل ہو وہ کون سی خصوصیت ہے وہ کون سا اعتبار ہے جس کی وجہ سے تمہیں افضل کردانا گیا وہ خلافت ہے تم رب کے خلیفہ ہو تو افضل ہو ادر وائز تم مارا نہ ہو اسفالا صاف لی تو روزے کا اعتبار کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تکوا پیدا ہو روزے اس لیے فرض کیے گئے ان کا کوئی مقصد ہے صرف بھوکا مارنا مراد نہیں ہے تم بلکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا اب ہر عبادت کا اعتبار یہی اس کے نتیجے میں تمہیں تقوا حاصل ہو اس لیے کہ جس معاشرے میں تمہیں کام کرنا اس میں اتنے فتنے ہیں کہ تمہارے پاس کافی مقدار میں تقوا ہونا چاہیے تب تم کام کر سکو قربانی ہے حج ہے فرمایا کی انال وہ تکوا امین کو قربانیوں کا نہ گوشت اس تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے وہ تو تم کھا جاتے تکوا عبادات میں تم اس لیے لگایا گیا ہے کہ تم ریچارج ہو اور ریچارج اس لیے کیا جاتا ہے تو کہیں خرچ بھی ہو تم ریچارجبل ٹارچ لے جائیں آپ اور دو چار مہینے اسے بس ساکٹ میں ہی گسائے رکھے ریچارجر پہ ہی وہ لگی رہے ہر وقت کیا مقصد ہے میں دن کو چارج کرو رات کو اندھیرا تو لے کے باہر نکلو تاکہ تمہیں دھکے نہ لگیں یہی مقصد ہے نا کارج کا عبادات سے ریچارج ہو روشنی لو نور لو تکوا لو لیکن وہیں ساکت میں ہی نہ لگے رو گیارہ گیارہ بارہ بارہ سال کام کرو نکلو ان اے کا فنہار کو کیوں میرے سامنے کھڑے رہو جن کو تمہیں بڑی مشقت کرنی ہے گالیاں کھانی ہیں دانے سننے ہیں پتھر کھانے ہیں اس کے لیے میرے سامنے کھڑے رہ کر ریچارج ہونا جسے اقبال نے کہا اپنے خطبات میں دی فائناٹیگو اینڈ دی انفائنٹو دی کم فیس ٹو فیس یہ اس لیے عبادت ہے ان عبادت سے تکوا لے کیسے لو ایک آدمی ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں نہ دائیں والے کو پتا ہے, نہ بائیں والے کو پتا لیکن اس آدمی کا ایمان بلغب اتنا قوی ہے اسے یہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا جس کے دربار میں میں کھڑا ہوں اور وہ سفید چیتتا ہوا چلا جاتا ہے کسی سے شرماتا نہیں کسی سے ڈرتا نہیں وہ وضو کرنے چلا جاتا ہے اگر وہ تھوک ٹکڑی لگا لے وہی کھڑا رہے کون ہے کس نے اس کے ساتھ گیج لگایا وہ کسی کو پتا چلے گا وضو ٹوٹ گیا وہی ایمان بالغیب اس کا جو اتنا قوی ہے کہ نہ کسی سے شرمایا ہے نہ کسی کے تانے کا خیال کیا اس نے وہی ایمان بلغیر جب وہی آدمی دکان میں جاتا ہے تو ڈنڈی مار جاتا ہے اب وہاں اس کا رب نہیں دیکھ رہا مسجد میں دیکھ رہا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا اس کا تکوا صرف مسجد تک تھا اس کا ایمان بالغیر صرف مسجد تک تھا مسجد سے نکلے ختم ہو گیا اب تجارت میں وہ تکوا کام نہیں آ رہا ایک آدمی ہے حج پہ جاتا ہے حج کا تکوا کیا اللہ کہتا ہے کپڑے اتار دو کپڑے اتار دیتا ہے چادریں پہننی ہیں چادریں پہن لیتا ہے سرمنڈانا ہے سر منڈا دیتا ہے سارا دن وہاں ایک میدان میں بس بیٹھے رہو نماز کا وقت ہو تو, تو نماز نہیں پڑھنی وہاں سے چل پڑنا ہے چل پڑتا ہے کسی رکن پہ وہ اعتراض نہیں کرتا صاحب آزان ہو گئی ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے اور آپ کہتے چلو یہاں سے اور مزدلفہ میں جا کے آپ نماز پڑھتے ہیں مینا میں جا کے آپ نماز پڑھتے ہیں مزدلفہ میں جا کے اور وہ آپ ادا پڑھتے ہیں کزاب ہی نہیں ہوتی رات کو تین بجے پڑھ رہے ہیں, مغرب کی نماز اور ادا ہو رہی ہے اپنی بیوی ہے جنسی گفتگو نہیں کرنی فلا رہا فکا جنسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے چائے بکش چائے بہ نہیں آنا چاہیے تمہارے دماغ میں بڑا مان رہے ہیں آپ جو مر گئی دم نافن تراش دیا دم وہاں سے کیا لیا وہاں تو بڑے فرما بردار ہو لیکن جو ہی ریاض سے اس طرف آتے ہو وہیں چھوڑا تیو سارا کیا لیا تم کا مطلب یہ کہ ڈنم خراب ہے آپ لگائے رکھے ایک ٹارچ چوبیس گھنٹے بہتر گھنٹے وہاں لگی ہوئی تو لائٹ دے رہی ہو وہ چارج ہو رہی ہے اور جب اندھیرا ہو بائک اور آپ اسے لے کے باہر نکلے تو پتہ چلے جوئی آپ نے بٹن دبایا کچھ بھی نہیں دھوکا ہو گیا نا نماز میں لگا ہوا ہے آخ بند ہیں بڑا سرور بڑا سکون پتہ چلا کہ چارج ہو رہا ہے بھائی مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے کسی کو ماں میں گالیاں دینے شروع ہو گئی پتہ نہیں چارج نہیں ہوا تھا دھوکھا تھا یہ. اس نے نماز میں سے لیا کچھ نہیں اس کا وہ چارجر خراب ہے روزے اس لیے آتے ہیں کہ سال بعد اپنے اپنے چارجر چیک کرو یہ چارج ہوتے ہیں نہیں ہوتے چار لاکھوں میٹر تکون تاکہ تم اس سے تقوی حاصل کرو اور اس تکوے کو پھر صرف میں نے کہا نا کہ وہ لگا ہی نہ رہے ساکٹ نماز میں لگا ہے تو نماز میں ہی لگا ہوا ہے بلکہ نماز سے جو لیا ہے اسے اس طرح باہر آ کر تجارت میں اپنے کمپنی کی سائٹ پہ اپنے آفس میں اپنے اسکول کے اندر کالج کے اندر اپنی عدالت کے اندر آ کے اس کا ثبوت دے کہ اس کے اندر تکوا ہے جس طرح اسے اللہ وہاں مسجد میں یاد تھا اس کا وہی ایمان یہاں بھی ہو کہ اللہ مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے کوئی بد سے بد آدمی بد سے بد مسلمان سال میں ایک نماز بھی اگر پڑھے تو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اگر اس کا وضو جائے تو وہ نکل آتا ہے لیکن وہی آدمی جب اور اللہ کے کامور توڑتا ہے تو پھر کیوں نہیں ڈرتا اللہ یار روزہ ہے روزے میں کہا گیا کہ بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں جن سے کوئی تعلق نہیں رکھنا آپ نے تو یہ کیوں ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کے احکامات ماننے کی صلاحیت پیدا ہو تمہارا وہ جو چارجر ہے وہ ٹھیک ہو اللہ کے احکامات تمہارے اوپر چارج ہو تم لو نے حلال چیز حرام کر لیتے ہو حلال بیوی اس کے کہنے سے حرام کر لیتے ہو لیکن پھر بعد میں اس کے حرام کاموں میں کیوں جا پڑتے ہو بڑی عجیب سوتے حال یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں عبادات کوئی الگ پیپر نہیں ہے کہ آپ ان میں پاس ہو گئے تو باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اختیاری ہیں تو کے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا اصل میں عبادات اس مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے یہ, یہ تو اللہ کی رضا مقصود ہے اس کا ایک جیسے مختلف لیڈے لگی ہوئی ہوں یہ مختلف لیڈے ہیں جو آپ کو چارج کرتی ہیں آپ کو تقوا دیتی ہیں روزہ ہے حج ہے نماز ہے زکات ہے یہ ساری عبادات آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں آپ کے اندر اللہ کے احکامات ماننے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں فواہش اور منقرات سے نہ صرف بچنے کی بلکہ آگے بڑھ کے ان کو روکنے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے پر اگر یہ نہ ہو رہا ہو کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھ لیتا ہے دیکھ رہے کہتا ہے کہ یہ تو اپنا اپنا ذاتی معاملہ ہے جیسے میں اور کام کرتا ہوں دنیا کے میں نے دکان کھولی ہوئی ہے یا میں نے کوئی کمپنی میں چلا رہا ہوں تو جیسے وہ میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہا ہوں مادی پیسے اسی طرح یہ میں اپنے اکاؤنٹ میں روحانی پیسے بھیج رہا ہوں اور اس سے آگے میرا کوئی کام نہیں جس طرح دیگر دنیاوی معاملات کی ہر کسی کو خود فکر کرنی چاہیے اور ہر کوئی فکر کرتا ہے کوئی سر پاؤں مارتا ہے ڈپلوما لے لیتا ہے کوئی دیکھو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کتنی کتنی ٹرائیاں دیتے ہیں رشوت دیتے ہیں لائسنس لینے کے لیے کیا کیا جوکھم بیلتے ہیں لوگ تو وہاں وہ کرتا ہے تو یہاں کے لیے بھی خود اپنی سوچ خود سوچے میں اس کے لیے سوچو یہ بھی سوچ بہت سے لوگوں کے اندر ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نہیں کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں لیکن تمہیں اپنی ذات کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تمہیں اپنی ذات کے لیے تو بنایا ہی نہیں گیا کہا گا تم خیر ہوں لئے بنایا گیا ہے اور یہ تو تمہیں فیول دیا جاتا ہے دھماج روزہ زکات حج یہ تمہارا فیول ہے اس کو لے کر چل رہا تو, تو جب وہ اعتبار باقی نہ رہے عبادات وہ کام نہ کریں تو خرابی کہاں ہے ہمارے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے کہاں خرابی ہے وہ جو اقبال نے غالباً کہا ہے کہ نماز مسلمان میں لہو باقی نہیں ہے مسلمان میں لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے تو چارج نہیں ہوتا انہیں نمازوں نے عمر فاروق بنایا تھا عمر ابن الخطاب کو عمر فاروق کس نے بنایا تھا انہی نمازوں نے بنایا تھا اسی طا ہاں نے بدل دیا تھا عمر کو ایک رقو اور چند آتے ڈیڑھ رکو کی مار نکلا ہے وہ بندہ جس کے بارے میں اربوں میں مشہور تھا کہ خطاب کا گدا تو مسلمان ہو سکتا ہے خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو اتنا ناممکن سمجھتے تھے عمر کا مسلمان ہونا سنتے ہی نہیں تھے لیکن جب سنا تو ڈیڑھ رکو عظم نہیں ہوا فرمایا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا اور رو گردانی کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے تو وہی پکار اٹھے کہ میں نہ جھٹلاتا ہوں نہ میں رو گردانی کرتا لیکن ایک ہمارا ازما ہے اس رمضان کے اندر پورا قرآن اللہ سے گھستے ہیں ورنات سے نکل جاتے ہیں ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہوتا وہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے لیکن اس کا بگڑتا کچھ نہیں نہ لو اس پہ لگا ہوتا ہے نہ کچھ سار ستھرا نکل کے جاتے ہیں ہمارا حال وہ ہو گیا ہے قرآن سن لیتے ہیں اور پڑھتے بھی اتنا ہے سننا تو سننا ہوا نا پڑھتے بھی اتنا ہے ہم لوگ تین تین سپارے روز کے پڑھ لیتے ہیں تین چار قرآن جی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں رمضان میں اس میں وہ دادی کے لیے دادا کے لیے ابا کے لیے چچا کے لیے ماموں کے لیے وہ ایک لسٹ رکھی ہوتی ہے ہم نے اپنے لیے کوئی نہیں ہے دنیا سب سے پہلے اپنے لیے سوچتے ہیں اور آخرت کے لسمتے کے بعد والے افیکٹس کر دیں گے حالانکہ بھیجا تو ہمارے لیے گیا یہ بھی اسی لیے قرآن کا بھی اعتبار کیا ہے اللہ او کو یقین ذکرا تاکہ یہ تکوا لیں اور نصیحت حاصل کریں تو روزوں کا اعتبار کیا ہے تمہارے اندر تکوا آ جانا چاہیے تم اللہ سے ڈرو جس طرح ذرا ذرا سی بات فون کر کے مولوی سے پوچھو روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا مولوی صاحب مجھے کیا ہوگیا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا فلاں کام ہو گیا روزہ تو نہیں ٹوٹا چوبیس گھنٹے سروس چلتی رہتی ہے اسی طرح پوچھ پوچھ کے آپ رمضان کے بعد کیوں نہیں چلتے اس کے بعد آپ خود عالم بن جاتے ہیں پھر یا آپ پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جو مرضی یا کرو بعد میں کیوں نہیں پوچھتے رمضان میں اللہ سے ڈرتے ہیں روزہ زیادہ قیمتی ہے اور اگر نیابت سے معذول ہو جائے آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے تو یہ کوئی معمولی واقع ہے یہ پوچھ پوچھ کر چلنے کی عادت رمضان کے بعد بھی باقی رہے جو لوگ احتکاب کرتے انہیں پتا ہے احتکاف گزرنے کے بعد رمضان کے بعد بھی ایک دو چار دن جب مسجد سے وہ باہر نکلتے تھے جھجک پیدا ہوتی ہے پاؤں بازا سا بھی ہے کہ آدمی باہر کر کے پھر اندر کر لیتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں احتکاف میں نہیں وہ چونکہ نکلتا مسجد سے خاص کام کے لیے ہے تو عادت بن گیا مسجد کے اندر رہنا کہ میرا احتکاف ضائع نہ ہو جائے یہ زندگی بھر کا بھی ایک احتکاف ہے بھائی ایک تو دس دنوں والا ہے نا ایک زندگی بھر کا احتکاب بھی ہے اس میں بھی اتنا ہی ڈر ڈر کر پاؤں رکھنا ہے. کہیں سے نکل نہ جائے تو ہم نے تم پر یہ روزے اس لیے فرض کیے اب دیکھیں جن پر یہ فرض کیے گئے تو اس کا نام سوم رکھا گیا کیوں رکھا گیا سالات کیوں رکھا گیا تھا نام ہر اس طلاح کے اندر بھی اپنا ایک مفہوم تھا سلاح ہوتا ہے یسلی کسی چیز کو تاپنا سینکنا کسی سے توانائی لینا گرم حرارت اخذ کرنا اسی سے آپ کہتے ہیں نا موسل جو منتقل کرے غیر موسل جو کرنٹ منتقل نہ کرے تو سالات کیا یہ موسل ہے دی ان فائنائٹی گو اینڈ دی گو دے کم فیس ٹو فیس یہ لیا جا رہا ہے تسلا نارن حامیہ یہ قیامت کے دن دہشت آگ سیکیں گے تو سلاد اس سے بنائے تم رب کی اس توانائی سے تمہاری خودی لیتی ہے اور پھر باہر فیس کرتی ہے جا کے حالات کو جو تم کام کرو گے ہمیشہ پٹرول گاڑی میں وہی وہ برواتا ہے نا جس نے دوہرانی ہو باہر جس کی گاڑی کھڑی رہے وہ پیٹرول ہی ڈلواتا رہے گا خرچے گا تو ڈلوائے گا نا اور جو جتنا زیادہ خرچے گا اتنا زیادہ اس کی ٹینکی خالی ہوگی اسی کو کہا جائے گا نا یا اللہ کلیلا نصف ہُو ابن قسم ہو کلیلہ اور زد الرت قرآن رب سے جوڑنے والی کیا چیز ہے یہ قرآن جسے حضور نے فرمایا ترف و اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے حبل اللہ المتین بے حب اللہ اللہ کی رسی سے چمک جاؤ جمیان سارے مل کر تو مقصد یہ ہے کہ سوم کہاں سے لیا گیا اربوں میں یہ روزہ فرض ہونے سے پہلے سوم کا لفظ استعمال ہوتا تھا گھوڑے اور اونٹ کو ٹرین کرنے کے لیے اسے سکھلانے کے لیے اسے تربیت دینے کے لیے اور جو روزہ دار گھوڑا ہوتا تھا الفارس السائن تربیت یافتہ گھوڑا اس کا کیا کرتے تھے وہ منہ باندھ کر سورج کے الٹے رخ یعنی بالکل سامنے سورج ہوتا تھا اس کی طرف اسے دوڑاتے تھے تاکہ سے سورج کے رخ دوڑنا آ جائے ایسا نہ کہ کل کل حالات ایسے آئیں کہ ہمیں سورج کی طرف رخ کر کے دوڑنا پڑے تو انصاف کی آنکھیں خراب ہو جائیں ادھر منہ نہ کرے پھر ہوا کے الٹے رخ اسے دوڑانا ریت اڑ رہی ہے صحرا کے آپ کو پتہ ہے ہوا ہوتی ہے تو اس میں اس کو یہ سکھلانا کہ اگر کسی وقت اس قسم کے حالات آ جائیں کہ ہمیں طوفان میں بھی نکلنا پڑے اور ہوا کے الٹے رخ جانا پڑے تو ہمارا گھوڑا اس وقت پیٹھ نہ دکھا جائے تو جو گھوڑا یہ تربیت لے لیتا تھا اسے کہتے تھے سائم یہ تربیت یافتہ گھوڑا ہے اس کی قیمت زیادہ جیسے ہمارے ہاں ہوتی تھی نا بیماری سے نکلی ہوئی مرغی کی قیمت زیادہ ہوتی تھی دو چار روپے زیادہ ہوتے بیماری سے نکلی ہوئی ہے تو وہ روزہ دار تربیت یافتہ گھوڑا اللہ نے فرمایا کوتبہ علیکم السلیہم میں تمہیں بھی تربیت دے رہا تاکہ کل کا نا تم کسی ایسے بھور میں پھنس جاؤ تو یہ گھوڑا جس کے اوپر تمہیں سوار کروایا گیا ہے اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہو تم اسے حالات کے غیر موافق لے جاؤ تو یہ جائے اس طرح جس طرح پیاس لگی ہوئی اور تم اسے پانی نہیں پینے دے اور تمہاری مان رہی کل یہ سوال ہوگا رو اور جسم کا آپس میں جھگڑا اللہ کے سامنے ان دونوں کا ایک کیس بھی پٹ اپ ہوگا پوسا کہا جائے گا کہ تم کہتے ہو یہ بدل میری مانتا نہیں کل یہ پیاسا تھا رمضان میں تو نے اسے پانی نہیں پینے دیا نا یہ مانگ رہا تھا پینے دیا اس نے نہیں پیا اپنی بیوی تو نے اس کی خواہش کو نہیں پورا کیا حرام میں کیسے پورا کر لیا تم کہتے ہو کہ یہ مجھے لے گیا یہ روح سے کہا جائے گا تو تم جو اس جسم پر سوار کیے گئے ہو تمہیں ہم نے یہ روزہ اس لیے دیا کہ اس کو بھی تربیت دو کہ حالات سے موافق چلے وہ جو مولانا کوثر نیازی مرحوم کا ایک شیر ہے جب ایک آدھیانی فتنے کے سلسلے میں جماعت کی قیادت ساری اندر تھی مولانا مرحوم کو سزا موت ہو چکی تھی تو اس وقت کے حالات میں انہوں نے ایک شیر کہا تھا کوسر ان کا تفلس تھا تو انہوں نے کہا کہ کشا کشے خسو دریا ہے دیدنی کوسر خس کس کو کہتے گھاس کو تو پانی کے اوپر گھاس کی کیا ہمت ہوتی ہے لیکن وہ پانی کے ساتھ لڑ رہی ہے حکومت کو انہوں نے پانی دریا قرار دیا اور جماعت کے چند تنکوں کو نگا کہ کشا کشے خسو دریا ہے دیدنی کوسر کشا کشے خسو دریا دیدنی کوثر الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے لوگوں کا رخ کس طرف ہے اور یہ چند دیوانے سامنے کھڑے نہیں ہونے دیں یہ گھوڑا تمہارے کابو میں ہو یہ ارج دے یہ تقاضا کرے اور تم اسے اسی طرح لگام دے لو جس طرح رمضان میں دیتے ہو یہ اللہ کا احسان ہے کہ سال بعد ایک مہینہ آتا ہے جس میں پروردگار اس گھوڑے گا بیسے تو سال بھر یہ سوار رہتا ہے ہمارے اوپر اسی طرح لغام دے لو جس طرح رمضان میں دیتے ہو یہ اللہ کا احسان ہے کہ سال بعد ایک مہینہ آتا ہے جس میں پروردگار اس گھوڑے گا بیسے تو سال بھر یہ سوار رہتا ہے ہمارے اوپر اس کی خواہش ہم پوری کرتے رہتے ہیں. اس کے غلام بن جاتے ہم جیسے یہ چاہتا ہے کرتا ہے لیکن سال کے بعد مالک احسان کرتا ہے ہمیں پھر سوار بنا دیتا ہے اس کو پھر سواری بنا دیتا ہے کہتا میں نے اس کو تمہارے قابو میں دیا صبح سے شام تک اسے کھانے نہ دینا یہ یہ پابندیاں ہیں تمہارے اوپر اور اسے بتاؤ کہ تم آقا ہو یہ تمہارا غلام ہے اور ہیز ٹو اوبے یو اس کو تمہاری بات ماننی ہے جو کھلاؤ وہ اسے کھانا ہے جو پلاؤ جب پلاؤ تب اور وہ اسے پینا ہے یہ ہر روزے کی حکمت اگر یہ ہمارے اندر نہیں آتی یہ گھوڑا ہی ہمارے اوپر سوار رہتا ہے بلکہ وہ تو اصول استقبے کا تو یہ ہے جو حکمات تربیت دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کا شدید حملہ ہوتا ہے افطاری کے وقت اس وقت تم اسے کابو کا یہ کہتا ہے میرے سامنے انگور ہوں میرے سامنے پکوڑے ہوں سموسے ہوں میرے سامنے فلاں فلاں چاٹ بنی ہوئی ہو تم ایک کھجور اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ نا کہو چلو میم سے ڈا اسے پتہ چلے میری تو ماں نہیں کوئی نہیں رہا لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زور تک تو یہ ہم اس کے اوپر سوار رہتے ہیں کوئی شک نہیں ہاں اثر کے بعد پھر یہ ہمارے اوپر سوار جائیں جی فلاں جگہ سے مرود لے آئیں جی فلاں جگہ سے انگور لے جی وہ بیٹھے سلاد بنا رہے کے بعد قیمتی وقت ہوتا ہے وہی وہ چاٹ بنانے میں اور ادھر مولوی صاحب کو آڈر ہوتا ہے بیس منٹ جماعت کھڑی کرنی جب تک ناک تک نہ آ جائیں اور وہ تلاوت کر رہے ہوتے اور پیچھے جناب ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ تو وہ تو سارے دن کی پورا مہینہ کہاں رہا ایک روزہ بھی ہم اس کی صفات کے ساتھ پورا نہیں کر سکتے اگر اس کو تربیت دینی ہے اگر اس کو اپنا ہوگر بنانا ہے تو اس وقت جب کہ وہ سولہ اس کے جو ڈیرہ چودہ مسالے ہیں ان کی خوشبویں آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوں کھینچ رہی ہوں آپ نمک سے انگلی لگا کے افطار کریں اور مسجد چلے جائیں لوگ کھا رہے ہوں اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں وہ حالت ہے کہ پتا چلے آپ کا گھوڑا آپ کے قابو میں ہے ان کا ادھر لگا ہوا ہے کبھی کبھی ایسا بھی کر لیں ٹھیک ہے دعوت ہے تو حالات میں آدمی پھنس جاتا ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں آپ لیکن کبھی کبھی اس طرح بھی کر لیں یہ کوئی فرضوں میں سے نہیں ہے کہ ساتھ وہ اب آپ کے سموسے بھی ہونے چاہیے پورے پورے کلو کے یہ روزے کو اس میں شامل نہیں ہے اسی طرح یہ چار چٹنی اس میں شامل نہیں ہے یہ سلادیں وغیرہ بھی شامل نہیں ہے تو یہ بھی مارے نا مارنا تو نفس سارا دن آپ کو نفس مروایا جا رہا ہے اور ابھی وہ مرا نہیں تھا تھوڑا سا جھلسا تھا کہ آپ نے پھر پانی دے دیا مرنے نہیں دینا پورا مہینہ اس کو پورا مہینہ اس کو پوڑی لگے گی تو مرے گا نا یہ ایک پودا ہے آپ اسے پانی بالکل دینا چھوڑ دیں وہ مر جائے گا لیکن یہ کہ آپ اسے تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہیں لا یا منہ تو فی والا یا اس کی گروتھ تو رک جائے گی لیکن جو اس کی پوزیشن ہے وہ تو برقرار رہے گی نا آپ نفس کی گروتھ ہو سکتا ہے کہ روک دیتے ہو رمضان میں لیکن مرنے بالکل نہیں دیتے میرے سمیت مولویوں سمیت اریسے کا زور رمضان میں ہی ہوتا ہے لیکن نا یہ بھی ایک شیطان بڑی بڑی چیزیں سامنے لاتا ہے تو کبھی یہ بھی کر اگر نفس کو مارنا مراد ہے دیکھیں اب دیکھیں آپ ترابی کیوں کی گئی ہے سنت کیوں ہے یہ آپ کا پیٹ بوجل ہو گیا ہے اب وہ کہتا ہے لیٹو میٹ آگے سیدھی کرو ادھر مولوی صاحب نے بلا لیا نہیں چلو اب وہ کہتا ہے سا. یار پڑھنی ہے تو کسی ایسی مسجد میں چل کوئی ایٹومیٹک کوئی کمپیوٹرائز مولوی ہو پندرہ منٹ میں ختم کرتے اللہ خیر اللہ۔ آپ نے کہنا نہیں بھائی اس میں جانا جہاں پورا گھنٹہ لگتا ہے بڑا سخت آکا مجھے بھائی اب دیکھو بیوروکریسی اپنا آقا سخت تو نہیں مانتی وہ بھی ڈھونڈ ڈانڈ کے محل خالت جیسا مسکین بات بات پر رونے والا لے جاتے ہیں اپنے ساتھ پر تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا آقا سخت ہو تو اسے لے جانا یہ ہے مارنا اور یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن شفاعت کریں گی روزہ کہے گا اللہ میں نے اسے سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا اور قیام کہے گا قرآن کہے گا اللہ پھر اس کے بعد پھر اس نے آرام کرنا تھا میں نے اسے آرام نہیں کرنے دیا پشپے نہ ہماری شفاعت اس کے حق میں کو بول کر ہماری وجہ سے وہاں یہ تکلیف میں تھا یہاں اسے آسانی دے دے تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت کو بول کی جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ اس نفس کی باغ اپنے ہاتھ میں لیں آپ اور اس نفس کو یہ سکھائیں کہ اللہ کا خلیفہ میں ہوں اور میں نے اس کے احکامات کے مطابق جہاں تک مجھے اس نے اجازت دی ہے میں تمہیں کھلاؤں گا بھی پھیلاؤں گا بھی تیری دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھوں گا لیکن میں کرپشن نہیں کروں گا میں خلیفہ ہوں اس کا خلیفہ ہوں بندوں کی طرف اللہ کی طرف اللہ کا عبد ہوں اللہ کا عبد ہوں بندوں پر اس کا خلیفہ ہوں اور سب سے پہلے اپنا نفس تو یہ خلافت آپ نے ثابت کرنی ہے اس مہینے میں سب سے پہلے اپنے ساڑھے پانچ فٹ ساڑھے چار فٹ بدن پر ایک مہینہ ہے اور یہ پانچ فٹ کا آپ کے سامنے بدن ہے فوجی آدمی ہیں اسے کیپچر کر کے دکھائیں واخرہ